غالباً اسلامی سزا نہیں ہے اور پھانسی تو کسی کو بھی نہیں ہوئی قتل ہوتا ہے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے سمسار کرنا زانیوں کو ہوتا ہے کوڑوں کی سزا ہے لیکن پھانسی کی سزا کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ قاضی اسلام سزا جو چاہے مناسب معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے لیکن پھانسی کی سزا کسی کو دی گئی ہو ہوا نہیں کہیں پہ کہ ایسا معاملہ ہوا بہرحال انشاءاللہ اللہ تبارک کا مطالعہ ابھی ہم میں سکارے سے متعلق خلاصہ, خلاصہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے تمام بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں سوال جو آپ ان بعد میں الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ فا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام علیك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك وآل يا حبيبي واللہ الصلاۃ والسلام علیک يا نبی اللہ وعلی آلہ و يا یا نور اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المہذین الجود والکرم و آلہ و بارک و صلیم متعلق خلاصہ पेश किया जा रहा है ساتویں سپارہ سے سورہ انعام شریف کا آغاز ہوا جس کا اس سپارے میں اختتام ہوگا اور پھر سورہ اعراف کا آغاز ہوگا اور بقیہ حصہ سورہ انعام کے علاوہ آٹھویں سپارے کا سورہ اعراف پر مشتمل ہے پہلی آیت مقدسہ ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے اخرم یجن ترجمائے کنز المان اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے میں باتیں کرتے اور ہم ہر ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا لیکن ان میں بہت میرے جاہل ہیں اس آیت مقدسہ میں رب پاک نے درس دیا کہ اے مسلمانوں ان مطالبات والے کفار کے مطالبوں پر نہ دھیان دو نہ ان کے پورے کرنے کی بارگاہ نبوت میں سفارش کرو یقین کرو کہ اگر ایک دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار فرشتے اپنی اصل شکل و صورت میں ان کے پاس آئیں اور یہ انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھ بھی لیں اور وہ فرشتے ان سے اسلام اور صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دیں اور رب ان کے بتائے ہوئے یا عام مردے زندہ فرما کر ان کے سامنے کھڑے کر اور وہ ان سے بار بار کلام کریں قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت کی گواہی دیں بلکہ اگر دنیا کی ہر خوش تر شجر و خجر بحر و بر ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیں وہ سب اسلام کی حقانیت کفر کی برائی بیان کریں یہ سب کچھ ہو جائے یہ سب کچھ ہو جائے یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے پھر بھی یہ سب لوگ وہی کہیں گے اور دوسرے مطالبے کرتے ہی رہیں گے یا یہ مطلب ہے کہ فرشتوں اور مردوں کا کلام سن کر یہ کہیں گے کہ اب ہم کو نبی کے ماننے کی کیا ضرورت ہے ہم تو ان فرشتوں یا مردوں کے کلام کے ذریعے خدا کو اور اس کی توحید کو پہچانتے ہیں مانتے ہیں پھر بھی یہ کافر ہی رہیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے دائمی کفر کا بیان یہاں پر فرما دیا لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ جن کو پورا کرنا اللہ تعالی کو جو ہے وہ روا نہیں میرا ارشاد فرما رہا ہے فقلوا مما وُطِرَسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتیہ مومنین تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام دیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو وما لکم اللہ تأکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وقب فصل لکم ما حرام علیکم اللہ مطررکم الیک وانکتیر اللہ یدل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ میرے باز آ رہی ہے حضرت آپ روم میں موجود ہیں حضرت آپ روم میں موجود ہیں آپ کا مائک ڈراپ ہو گیا ہے. حضرت اگر آپ روم میں موجود ہیں تو کریں حضرت, میں موجود؟ حضرت, مائک ہو گیا. مدینہ آپ آ جائیں کچھ پلے کر دیں تو پھر جب حضرت آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ان کو مائک دے دیجیے گا آ جائیں آپ آ جائیں سواک اللہ یا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ہماری غذائیں تین قسم کی بنائی ہیں جمادات جیسے نمک یا کبھی گیرو وغیرہ جو بطور دوا کھائی جاتی ہیں پھر نباتات جیسے سبزیاں شیوانات اور پھر ظاہرہ کہ سبزیوں کے علاوہ پھر حیوانات یہ تیسری قسم ہے تو جماعت اور نباتات میں تو کوئی غذا حرام بھی این ہی نہیں ہے البتہ ان کی حرمت کے دو قاعدے ہیں مضر ہونا یا نشہ آور ہونا اور زہر حرام ہے کہ مضر ہے بنگ افیون کھانا حرام ہے کہ نشہ آور ہے حتٰ کہ اگر زہر مضر نہ رہے افیون نشہ نہ دے تو ظاہر ہے کہ دواؤں میں لوگ سنکھیا بھی کھاتے ہیں بعد میں بنگ افیون اور استعمال کرتے ہیں جو نامزر ہوتی ہے نہ ناشا دیتی ہے مگر حیوانات کی ہی اقسام جو ہے وہ کئی طرح سے ہیں اور ان کے بارے میں مطلب تفصیل ہے حرام بھی عینی ہی جانور جیسے سور گدا وغیرہ حرام اور اسی طرح بار بکری گائے حرام اور اسی طرح کسی اور کی بکری جوت کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی وہ بھی حرام اور اسی طرح اس آیت کریمہ میں حلال جانوروں کے ذبح کا ذکر ہوا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں جب تم سن چکے کہ زبیحہ اور مردار میں فرق نہ کرنے والے گمراہ بھی ہیں گمراہ گر بھی تو تم ان لوگوں کی بات نہ سنو وہی حلال جانور شوق سے کھاؤ جس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا اور مردار کا خون اس کے نام پر نہیں بہایا گیا مشرقین یہ فرق نہیں سمجھتے اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو ذبیحہ اور مردار میں ضرور فرق کرو تم خود سوچو کہ اگر تم کو کیا عذر ہو سکتا ہے اس میں کہ تم اللہ کے نام کا ذبیٰ کھاؤ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زبان سے تمام حرام جانور تفصیل وار بیان فرما دیے بس وہ جانور تو حرام ہیں باقی ان کے سوا سب حلال مگر ہاں جو جانور ہمارے محبوب علیہ السلام کی یعنی رب کے محبوب نبی پاک علیہ السلام کی معرفت حرام کیے گئے ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جب تم کسی وقت ان کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ ہا اس, اس طرح کہ تم کو وہ کوئی کھانے پر مجبور کر رہا ہے اور تمہیں جان سے مار دیتا ہے یا طرح کے بوک سے تمہاری جان نکل رہی ہے اور سوائے اس حرام کی اور کوئی بھی چیز نہیں جسے کھا کر تم جان بچا سکو تو پھر بقدر ضرورت تم اس کو کھا سکتے ہو تو یہ درس ہے جو کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ انعام کے آیت نمبر ایک سو پچیس ہے اسلام وَمَن يُرِدْ يَجْعَلْ يَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى لَا <يُؤْمِنُون> اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے اللہ یو ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر یہ کفار جو کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے دن بدن ان کا کفر بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کی ان حرکت پر, ان کی ان حرکت پر جو ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ظاہر ہے کہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے جنت کے راستے یا خدا رسی کے راستے پر جس کو اللہ تبارک وطالعہ چلانا چاہتا ہے تو اس کا سینا اپنی اطاعت یا اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے اسے ان چیزوں کی توفیق ملتی ہے وہ بخوشی دل اسلام سے وہ خوشی سے اور اس مطلب اپنے دل سے آسانی سے مسلمان مدی فرما بردار ہو جاتا ہے جس کے برعکس جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا کہ وہ گمراہ ہی رہے گا تو اللہ تعالی اس کا سینہ تنگ ناقابل ہدایت بنا دیتا ہے جس میں ہدایت و ایمان داخل ہونے کی منجائش ہی نہیں ہوتی اسے اسلام قبول کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ایسا بھاری معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جبرن آسمان پر چڑھنے پر مجبور کر رہا ہو جیسے اسے یہ چڑھنا نہایت ہی گرا معلوم ہوتا ہو ایسے ہی اسے بارگاہ نبوت میں حاضر ہونا مومن بننا بھاری معلوم ہوتا ہے انہیں صرف دل تنگی کا ہی عذاب نہیں دیا گیا بلکہ جیسے ان کے دل تنگ ہیں ویسے ہی اس ایسے بے ایمانوں پر جن کے نسب ایمان نہیں اللہ تعالیٰ دن میں لانت آخرت بھی کرتا ہے لہذا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے ایمان نہ لانے سے مغموم نہ ہوں یہ درس ہے جو کہ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعلیم جل نے ارشاد فرمایا چنانچہ میرا رب فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالُوا أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا اصْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ أَجَلًا ۖ قَالَ النَّارُ مَقْوَاهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ نُغَلِّي بَعَدَوْ بِمَا اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جن کے گرو تم نے بہت آدمی گھیر لیے اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور اپنی اس کو پہنچ گئے جو تم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانا ہے ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک, ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدرا ان کے کیے کا ان آیتوں میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے درس یہ دیا جا رہا ہے بلکہ اس میں کئی مضمون ارشاد فرمائے ہیں جن سے سوال کہ تم نے ہمارے بہت سے انسانوں کو اپنے قبضے میں کیوں کر لیا تم گمراہ کن کیوں بنے نمبر دو کہ گمراہ انسانوں کی دو معذرتیں رب کا جواب کہ اے محبوب ان کفار کو جو آپ کی مخالفت میں سب متفق ہو کر زور لگا رہے ہیں وہ قیامت کا دلا دو جب رب تمام جنو ان کافروں کو یکجا کھڑا کرے گا پھر جن کافروں سے بطور عطاب سوال فرمایا جائے گا کہ اے جنوں تم نے بہت انسانوں کو اپنے پندے میں لے لیا تھا کہ انہیں راہ حق سے روکا کافر و بے دین بنایا وہ جنات کو جواب نہ دے سکیں گے البتہ ان کے دوست یہ یعنی کافر انسان عرض کریں گے کہ مولا ہم دھوکہ کھا گئے ہم میں سے بعض نے سے خوب نفع کمایا کہ جنات نے ہم کو بہتایا گفر و سرکشی میں ہماری ہر طرح مدد کی برائیوں کو ہماری نگاہ میں اچھائی کر دکھایا اور ہماری ہاتھ کی وجہ سے بہتانے والے جنات ہمارے بھی اپنی قوم کے بھی سردار بنے مزیداری ہم نے ان سے اور سرداری انہوں نے ہم سے حاصل کی مگر افسوس کہ یہ سرداری مزیداری ایک عارضی چیز نکلی جو اے رب تو نے ہماری موت کی مدت مقرر فرمائی تھی وہ آ گئی اور سب کچھ خاک میں مل گیا اللہ اکبر کبیرا سب کچھ جو ہے وہ خاک میں مل گیا سب مزے چلے گئے اللہ اکبر اور پھر اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اچھا اب تم اپنے کیے کی سزا بکتو تم سب جنو ان کفار کا ٹھکانہ آگ ہے تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے جہاں عذاب آگ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ گھڑیاں تمہیں آگ سے، تمہارے آگ سے دور رہنے کی ہوں گی اے محبوب آپ کا رم حکمت والا بھی ہے علم والا بھی ہے اللہ تبارک بعلیٰ حکمت والا بھی ہے علم والا والا بھی اور اللہ تعالی نے جیسے جن کافروں کو یکجا کر دیا اسی طرح ہم بعض کفار ان کو بعض دوسرے کافروں کا عارضی اللہ تعالی دوست بنا دیتا ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے یا ظالم لوگوں پر ظالم حکام مقرر کر دیتا ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے تو یہ تفصیل ہے اس آیت مقدسہ کی جو کہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ انعام شریفی کی آیت مقدسہ ہے چنانچہ فرمایا گیا وَقَالُوا ل... وقالو مَا فِي بُطُونِ حَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ ل... لِذُكُورِنَا وَمُحَقْرَمٌ عَلَىٰ اَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ تِيهِ شُرَكَا سید وقف حم اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں قریب ہے اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے قد قتلوا ما اللہ قد وما بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمدانہ جہالت سے اور حرام ٹہراتے ہیں وہ جو انہیں اللہ نے روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی آیت میں اللہ تعالی نے کفار عرب کے چند الیوب بیان فرمائے ہیں جو صدیوں سے ان میں چلے آ رہے تھے سنانچہ ارشاد ہوا کہ کفار ارب اپنے بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق کی عقیدہ رکھتے اور کہتے کہ جو بچہ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ زندہ پیدا ہو جائے تو صرف مرد کھا سکتے ہیں عورتوں پر حرام ہے لیکن اگر بچہ پیدا ہو یا مردہ بچہ اس کے پیٹ سے نکالا جائے وہ مردوں عورتوں سب کے لیے حرام حلال ہے ان کی اس غلط بیانی غلط عقیدوں کی سزا قریب اللہ تعالی ان کو دے گا یہ رب پر بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالی حکمت والا ہے کہ انہیں جلد سزا نہیں دیتا علم والا ہے کہ ہر شخص کے ہر جرم کو جانتا ہے ہر ایک کو اس کے جرم کے لائق سزا دے گا اور وہ کفار تو دنیاوی دینی ہر طرح کے خسارے میں رہیں جو اپنی اولاد کو لڑکیوں کو یا لڑکوں کو یا دونوں کو محض اپنی بے اقلی و بے علمی سے پکل کرتے ہیں اس حرکت سے خود اپنی نسل کشی بھی کرتے اور آخرت کی سخت سزا کے مستحق بھی ہوتے ہیں اگر اولاد کے قتل کا یہی رواج ان میں رہا تو ان کی نسل کیسے چلے گی یہ حرکت جانور بھی نہیں کرتے وہ بھی اپنے بچوں کو محبت سے پالتے ہیں پھر ترہ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی حلال روزی کو محض حماقت سے اپنے پر حرام جانتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ وغیرہ حلال جانوروں کو سب کے لیے حرام سمجھتے ہیں اور ان کے پیٹ کے زندہ بچوں کو اپنی عورتوں پر حرام جانتے ہیں یہ لوگ عقیدت بھی اور املاں بھی بہکے ہوئے اور یہ اللہ تعالی پر بہتان باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر یہ لوگ بہتان باندھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرا باز رب فرما رہا ہے وہ هو الذی انشا جنات معروصات و غیر معروصات والنخل والزرع زرعا مختلفا اكو له والزيتون والرمان متشابها و غیر متشابح مری ہیولا اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کیے باغ پھر زمین پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھٹے ہوئے اور کچھ بے چھٹے ہوئے اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے اور بے جانا خرچو بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں اس پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے دنیا میں فرما پردار تین قسم کے ہیں لالچ سے اطاعت کرنے والے ڈر سے کرنے والے اس لیے قرآن آیات مختلف ہیں بعض میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے بعض میں اخروی نعمتوں کا تذکرہ ہے بعض میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے لالچ والوں کے لیے وہ آیات ڈر والوں کے لیے یہ آخری آیات اور بعض میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے یہ محبت والوں کے لیے ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیتیں نازل فرمائیں تو درس یہ دیا گیا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے جس نے ایسے باغ بھی پیدا کیے جو بانسوں چھتوں پر پھیلتے ہیں جیسے انگور اور ایسے سبزے بھی پیدا کیے جو زمین پر ہی پھیلتے ہیں ان کے لیے کسی بانس یا چھت وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کدو خربوزہ تربوز ککڑی وغیرہ کی بیلیں اور اسی طرح کھجوروں کے درخت پیدا کیے جو اپنے تنے پر کھڑے رہتے ہیں ایک بار وہ دیے جائیں تو سال سال پھل دیتے ہیں کھیت پیدا فرمائیں کے جو اگرچہ زمین پر کھڑی تو رہتی ہیں مگر ہر سال بوئی کاٹی جاتی ہیں غرض یہ کہ دو قسم کے باغ بنائے ہیں اور دو قسم کے کھیت یہ چار قسم کی پیداوار پیدا, پیدا فرمائیں ان باغوں کھیتوں کے پھل دانہ رنگت جسامت نفع مزے میں مختلف ہیں زیتون انار پیدا فرمائے جن کے درخت و پتے یکساں ہی ہیں مگر پھل بالکل مختلف تو گویا کے درس یہ دیا گیا کہ تم کو اجازت ہے کہ اس کا پھل پیدا ہوتے ہی کھا سکتے ہو کچا ہو یہ پکا اور تم کو تاکیدی حکم ہے کہ ان پھلوں کے ٹوٹنے اور دانوں کے گاہنے کے پھر صرف زکوۃ ہی ادا کرو سارا خیرات کر کے اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو بھوکا نہ مارو کے اثراف اور زیادتی ہے اللہ تعالی کو زیادتی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو یاد رہے کہ باغات اور کھیتوں میں چند طرح سے رب کی شان کا ظہور ہے سارے باغ و کھیت صرف زمین میں لگتے ہیں آگ پانی ہوا میں نہیں لگتے کیونکہ زمین میں عجز و انکثار ہے ایسے ہی مارفت الہی کے باغ صرف انسانی دل میں لگتے ہیں جن یا فرشتوں یا دوسری مخلوق کے دلوں میں نہیں لگتے زمین میں باغ و کھیت کسی کی کاشت سے لگتے ہیں گاس کاٹتے خود رو ہیں ایسے ہی انسان کے دل میں مارفت کے باغ کسی کی نظر سے لگتے ہیں گناہ و غفلت وغیرہ خود بخود آ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ ترجمۂ کنز ایمان اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کا پر جھوٹ باندھے کے لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے درس دیا کہ اے کافروں آٹھ جوڑوں میں سے چار جوڑوں کے متعلق تم سے پوچھا جا چکا بقیہ چار جوڑے جانوروں کے متعلق بتاؤ کہ تم جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے اونٹ یا اونٹنی یا گائے بیل کو کبھی سب پر کبھی صرف مردوں پر حرام جانتے ہو ان کی حرمت کی وجہ کیا ہے نر ہونا یا مادہ ہونا یا ماں کے پیٹ میں رہنا اگر نر ہونا حرمت کی علت ہو تو چاہیے کہ سارے اونٹ بیل تم سب پر حرام ہو اور اگر مادہ ہونا حرمت کی علت ہے تو چاہیے کہ ساری اونٹنیاں گائیں ہمیشہ تم سب پر حرام ہو اور اگر ماں کے رہم میں رہنا حرمت کی علت ہو تو چاہیے کہ سارے نر مادے تم سب پر حرام ہو مگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں تم بعض نر باز مادہ کو بعض لوگوں پر بعض وقت حرام مانتے ہو بعض وقت حلال معلوم ہوا کہ تم نے کہ حرمت بغیر کسی وجہ کے مانی ہے تمہارے پاس اس کی شرعی دلیل نہیں یعنی وہی یا قول نبی تو ہے نہیں کیا جب اللہ نے تم پر یہ جانور حرام کیے تم وہاں موجود تھے تو رب کا یہ فرمان سن رہے تھے ارے ظالموں کیوں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہو کہ جو اس نے کہا نہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بڑے خود بعض چیزوں کو حرام کر کے رب کی طرف نسبت کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یہ حرکت اگر بے علمی سے کی جائے تو بھی بڑا جرم ہے چھ ذائقہ کی دیدائے دانستہ کی جائے ایسے بس عقیدہ ظالموں کو نیک اعمال کی راہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دکھاتا انہیں جب سوچتی ہے اوندی سوچتی ہے یاد رکھیں کہ ان آیات میں صرف چار جانوروں کا ذکر ہے بیڑ بکری اونٹ یا تو اس لیے کہ کپارے عرب انہی چار جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے انہی میں مذکورہ پابندیاں لگاتے تھے اور بحث وہاں ہوتی نہیں تھی نہ شاید ہوتی ہے اور یا اس لیے کہ ان چار جانوروں کو حضرات امبیا کرام علیہ السلاط والسلام سے بھی خاص نسبتیں ہیں بہرحال میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ انعام شریف کا اختتام ہے اب سورہ اعراف شریف کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے اور سورہ اعراف شریف بھی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے پہلی آیت مقدسہ سورہ اراف کی ہے رب پاک نے ارشاد فرمایا القلا کتاب کا فلا یقمحبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے کے ڈرسن اور مسلمانوں کو نصیحت درس یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے فضائل اس آیت میں اور کا ذکر محبوب یہ قرآن مجید وہ شاندار اس آسمانی کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی دوسری کتابوں کے لیے اور نبی تھے مگر اس عالمگیر دائمی کتاب کے لیے آپ منتخب کیے گئے ایسی کتاب کے لیے آپ جیسا عالمگیر قائمی نبی ہونا چاہیے اگر قرآن کسی اور نبی پر آتا تو دوسری کتب کا ہلکا بھی محدود ہوتا کیونکہ کہ قوت منسوخ نبی کا دین نبی کا کلمہ نبی کی کتاب سب ہی منسوخ ہو جاتے ہیں چونکہ آپ علیہ السلط وسلام کی نبوبت عالمگیر ہے غیر منسوخ ہے اس لیے یہ قرآن بھی عالمگیر ہے اور غیر منسوس ہے لہٰذا آپ کے دل شریف میں اس کتاب کی وجہ سے کوئی فکر تردد الخار کی مخالفت کا خوف نہیں ہونا چاہیے بے جڑک آپ اس کتاب کی تبلیغ فرمائیں یا یہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا گیا کہ آپ ہی کا سینہ دل و جگر وہ کبھی ہے کبھی ہے یہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا کہ آپ مومنوں کو نصیحت کریں انہیں نیکیوں کی طرف بلائیں قرآن مجید ذکر ہے آپ مزریں قرآن نظارت ہے آپ نذیر ہیں قرآن بشارت ہے آپ بشیر ہیں. قرآن نصیحت ہے آپ ناسے ہیں قرآن آپ کے ساتھ ایسا وابستہ ہے جہاں سورت کے ساتھ اور موسم کے ساتھ سپاک. تو اللہ حرب العزت نے اس میں پاک کلام کا ذکر بھی فرما دیا اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ بھی پاک رب نے جو ہے وہ بیان فرما دی سنا سورہ آعراف ہی کی آیتیں ہیں آرشاد خدا بندی فوت شا رتیمان سے ان کے جی نے ڈالا کہ ان پر کھول دی شرم کی چیزیں جو ان پر چھپی تھی اور بولا تمہیں تو تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہیں دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے اور ان سے قسم خی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں یاد رکھیے کہ یہ حضرت اعظم علیہ السلام اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے بلیس جنت میں حضرت آدم و علیہ السلام کے پاس پہنچ ہی گیا اور ان دونوں بزرگوں کے دلوں میں اس نے بتفسا ڈال ہی دیا جس بتفسے کا نتیجہ انجام یہ ہونا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو جائیں اس طرح کے وہ گندم کھالے جن کی پیدا جس کی پاداش میں اولاً ان کا نوری لباس ان سے اتار لیا جائے پھر وہ اس طرح زمین پر بھیج دیے جائیں جیسے جب کسی کو اس کے عہدے سے الگ کرتے ہیں تو پہلے اس کی وردی داخلہ دفتر کرا لیتے ہیں پھر علیحدہ کرتے ہیں تو شیطان مردود نے اس طرح ڈالا کہ اے آدم و حب و واقعی رب نے تم دونوں کو اس درخت بکھانے سے تو کیا اس کے پاس جانے سے بھی منعقد فرمایا تھا مگر وہ ممانع دائمی نہ تھی بلکہ اس وقت خاص کے لیے تھی وقت خاص کے لیے تھی جب تم نے اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہ تھی اب جب کہ تم دونوں قبضی اور توانہ ہو چکے ہو اس سے ہضم کر سکتے ہو اور اس درخت میں تاثیر یہ ہے کہ اس کے کھانے سے انسان یا تو فرشتہ بن جاتا ہے کہ عرصے تک زندہ رہتا ہے کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے یا اس جماعت میں سے ہو جاتا ہے جنہیں موت آتی جیسے وغیرہ ہوں ابھی تم جنت میں مہمان داخل ہو تمہارا قیام یہاں عرضی ہے پھر تم یہاں کے اصلی داہمی باشندے ہو جاؤ گے تمہاری پیدائش کے وقت تمہیں فرشتہ بننے کی برداشت نہ تھی یہ کہہ کر رب کی قسم اٹھا کر وہ بولا کہ میں تمہارا بدخوا نہیں ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ واہم بھی نہ ہوا کہ کوئی بھی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اس لیے آپ نے وہ وہاں جو ہے وہ کھا لیا بہرحال اور پھر جو مشہور و معروف واقعہ ہے وہ پیش آیا کہ آپ زمین پر بیچ دیے گئے حضرت ہوا بھی جو ہے وہ تشریف لے آئی میرا رب ہے فرمایا فَلَمَّا نَظَرَ فَشَجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَافِقَا طَافِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا وَأَمَّا نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ عن تلكما أَن هَكَُمَا عِندِي هَذِهِ الشَّجَرَةَ لَهُمَا فِيهَا وہ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے وطن پر جنت کے سے چمٹانے لگے ان کے رب نے فرمایا کیا میں میں نے تمہیں اس بیڑ سے منانا کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کریم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ابلیس نے جس طرح بھی فریب دیا بہرحال حضرت اعظم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب ظاہر ہے کہ وہ پھل کھا لیا بے لباس ہو گئے اپنے جسم پر جنت کے انجید کے پتے سے اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھاپنے لگے ادھر رب نے ان کو پگارا کہ حبا کیا ہم نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع نہ فرمایا تھا تم بھول کیوں گئے تم نے کھا کیوں لیا مرد بارگاہ ہوا اس کی عبادت رائے گاہ ہوئی تم نے یہ بھی خیال نہ کیا اور اس کی باتوں میں آ اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے ان سے یہ ارشاد فرمایا جس پر وہ استفار کرنے لگے اللہ تعالی نے بہرحال چونکہ یہ ان کی جتی جتہادی خطا تھی رب کریم کی بھی کہ وہ مقرب مقرریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے حضرت اعظم علیہ السلام کی گریہ گاری آپ کی توبہ کو بعد جب, جب وہ زمین پر تشریف لائے تو محبوب علیہ السلام کے تصدق میں ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا یہ واقعہ بھی یہاں سورہ آراز نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سنا چاہیے میرا رب فرما رہا ہے سورہ آراخ یا ستائیس لا یتی ننو کماں اخراجا من وی او انہیا سو آتی ماں اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان چھپنے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا اتروا یہ ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑی بے شک وہ اور اس کا کنبا تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطان کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے عائد میں بھی کریم نے شیطان کی دشمنی کا بھی ذکر فرمایا یہ دیا گیا کہ اے آدم کی اولاد تم اپنے دادا دادی حضرت آدم و حبا کا واقعہ شیطان کا دعو فریب سن چکے یہ خیال نہ کرنا کہ وہ واقعہ جو تھا اب بس گزر گیا اب ہوشیار ہونے کی ضرورت نہیں ہرگز نہیں اب تم زیادہ ہوشیار ہو ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو بھی فتنہ اور مصیبت میں بھنسا دے جناب آدم علیہ السلام کو تو شیطان نے جنت سے باہر بھجوایا ان سے ان کا جنت لباس اتروا لیا ان کو لبے لباس کرایا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اے آدم کی اولاد تمہیں جنت میں جانے کے قابل نہ رہنے دے تم کو ایسے عقائد و اعمال کی طرف شیطان دھکیل دے جو جنت سے دور رکھیں ایک آن بھی ان سے غافل نہ رہو وہ تمہارا ایسا قبی بھی دشمن ہے کہ وہ اور اس کی ضروریت تم سب کو ہر وقت ہر ذرا ہر حالت میں دیکھتی ہے تمہارے ہر حال ہر نیت و ارادے ہر اعضاء سے خبردار ہیں مگر تم ان کو نہیں دیکھتے کہ تم کسیف ہو وہ لوگ لطیف ایسا چھپا دشمن جو نظر نہ آئے بہت خطرناک ہوتا ہے تقوی اس کے مقابل بہترین ہتھیار انسان چار قسم کے ہیں مومن متقی مومن کافر بجکار کافر نیک کردار مومن متقیقہ شیطان سخت دشمن ہے اور ان سے ڈرتا بھی ہے جلتا بنتا بھی مومن فاسق سے کچھ امیدیں لگائے رکھتا ہے اور کافر نیک کار سے کچھ ہوتا ہے جب اسے کافر بنا دیا تو ذارہ نیکیاں بیکار مگر کافر بدکار کا گہرا یار ہے یہاں اس چوتھی جماعت کا ذکر ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ ہم میں چار کمال ہیں ہم سب کو دیکھتے ہیں ہم کو کوئی نہیں دیکھتا ہم کسی کے قابو میں نہیں آتے چپکے سے نکل جاتے ہیں ہم بُوڑے ہو کر پھر جوان ہو جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان قدر انسانوں کے سینوں میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تبارک و محفوظ رکھے تو جنہیں رب کریم محفوظ رکھتا ہے تو وہ محفوظ رہتے ہیں میرا پاس رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ آراف ہی کی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْلِفُونَ كُلَّن بِسِی مَاہُمْ وَنَا دَوْءَا صَحَابَ بل جنسلام علیکم فولا و حم یت معاون و ازاص اب سارم تلق ربنا لتنا فارمین اور جنت دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر جنت میں نہ گئے اور اس کی دما رکھتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف گھریں گی کہیں گے اے پیارے رب اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر تو اس آیت مقدسہ میں بھی درس یہ دیا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل جنت اور اہل دوزخ کی گفتگو سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ دوزخ کی تپش جنت میں یا جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبودار ہوا دو زخ میں پہنچے گی یہ نہیں ہوگا کیونکہ جنت دوزخ کے درمیان ایک مضبوط پردہ ہے جس کی وجہ سے ادھر کی کوئی چیز ادھر نہیں پہنچ سکے گی بلکہ جب جنتی لوگ دو زخی گار مسلمانوں کو نکالنے دو میں جائیں گے تب بھی ان کی نورانیت ایمان دوزخ کی آگ کے لیے جا بن جائے گی جس سے وہ ان میں بالکل اثر نہ کرے گی اس پردے اور دیوار کے اوپری حصے پر کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی نہ جنت کے قابل ہوئے نہ دو کے لائق وہ ان جنتی جنتی لوگوں کو میدان محشر سے ہی پہچانتے ہوں گے انزاک اللہ ان شاء اللہ میری آواز آ رہی چاہتا ہو ہوں موڈین بند ہو گیا جس کی وجہ سے مطلب ہمارا ہم شاید آواز آپ کو نہیں آ رہی تھی ہم ڈی سی ہو گئے تھے آواز تبھی آ رہی ہے آپ بھائیوں کو میری ٹھیک ہے جزاک اللہ دو ہی آیتیں ناٹھویں سپارے سے متعلق اب بیان کرنی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں رب پاک شاد فرما رہا ہے فن جئی نہ ہو ودینہ منہ وَمَا تو ہم نے اسے اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے یاد رکھیے کہ قوم عاد کی ہلاکت کا معاملہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے اور قوم آد مقامی احقاف میں آباد تھی علاقہ یمن کا ایک حصہ تھا بڑا وسیع تھا امان سے حضرت موت تک پھیلا ہوا تھا اسے رمل عالی یعنی ریگ رواں اور دہاں بھی کہتے تھے یہ لوگ بڑے شہزوں اور معذرت حود علیہ السلام ان سے تنگ آ تو آپ نے ان کے عذاب کی دعا کی اللہ نے ان پر بارش بند کر دی جب بارش بند ہوئے تین سال گزر گئے اور یہ لوگ قحد گرمی سے بہت تنگ آ تو انہوں نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی مقام موزمہ جانے بیت اللہ کعبہ شریف میں دعا مانگنے کے لیے منتخب کیے ان کا سردار دو شخصوں کو بنایا اور اس زمانے میں ہر قوم کے لوگ مصیبت میں اللہ شریف جاتے وہاں دعائیں مانگا کرتے تھے بہرحال وہاں مکے میں قومی عمال کا تھی یہ پہلے تو آدمی وہاں جا کر خرافات میں مبتلا ہوئے اور بعد میں جو ہے انہوں نے وہاں دعائیں کی اور وہاں پر چونکہ یہ بت پرستی کے معاملات تھے تو حضرت م... وہاں پہنچ کر انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ میں دعائیں مانگنے لگے اور ان کا سردار طبیل دعا کرتا تھا باقی لوگ آمین کہتے تھے اچانک آسمان پر تین قسم کے بادل نمودار ہوئے سفید سرخ سیاح اور غیبی آواز آئی گیا قبیر اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر لے وہ بولا سیاہ بادل اختیار کرتا ہوں کہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور انہیں یہ چونکہ نبی کے گستاخ تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بہت بے عدی کرتے تھے بہت مرتبہ ان کو سمجھایا گیا حضرت حود علیہ السلام نے لیکن یہ لوگ باز نہ آئے تو بہرحال وہ بادل جو ہے وہ آئے اور شوال کی بائیس تاریخ بدھ کے دن صبح کے وقت آندھی شروع ہوئی سات آٹھ روز آٹھ دن سات رات آٹھ دن ان پر مسلط رہی ساری قومیت کے کفار کو مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں جوانوں ان کے مال مویشیوں کو اس طرح ہلاک کر ڈالا کہ ان کو فضائے آسمانی میں اڑاتی وہاں سے نیچے گراتی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں گز گئے دروازے بند کر دیے مگر خدا کے عذاب سے کون پناہ دے ہوا نے ان کے دروازے توڑ دیے دیواریاں پھیڑ دی انہیں وہاں ہی ہلاک کر ڈالا پھر غیبی پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی تمام زمین احقاف ان کی لاشوں سے پٹی پڑتی تھی حضرت عود علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں پناہ گزی رہے وہی اور بربادی کا واقعہ اور سپارے سے متعلق آخری آئے فتح تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے تو سالے نے ان سے, سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بلا چاہا مگر تم کو خیر خواہ ہوں کی غرض ہی نہیں اس میں قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کے عذاب کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی اپنے پاک کلام قرآن میں فرمایا اور یہاں آٹھویں ستارے میں فرمایا انجام ان کی قوم کا قوم سمود کا ہوا کہ سخت زمینی زلزلے نے آ پکڑا تمام کے تمام اپنی بستی اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے کہ وہ زلزلے کی وجہ سے زمین سے لپٹ گئے اور ہلاک ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام جو مومنوں کو لے کر یہ بستی چھوڑ کر دور جنگل میں نکل گئے تھے آپ یہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے راستے میں اس اجڑی بستی ان لوگوں کی لاشوں پر گزرے تو ان کی حالت پہ حسرت سے غور کیا کہ نفرت سے ان سے منہ پھیر لیا فرمایا کہ اے میری ضدی قوم میں نے اس عذاب سے تجھے بہت بچانا چاہا تجھے تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا اس عذاب کی تجھے پہلے انجام دیکھ لیا اللہ تبارک وط کرم فرمائے آمین تو یہ الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ آٹھ سپارے ہمارے مکمل ہوئے ہیں آج آٹھویں سپارے سے متعلق درس خلاصہ ایک قرآن تھا آٹھویں سپارے سے متعلق جو آپ نے مطلب جو ہے وہ سماج فرمایا انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کل پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے آٹھ بجے ہی جو ہے وہ نویں سپارے سے متعلق انشاءاللہ شاء اللّہ تعالیٰ درس قرآن جو ہے وہ ہوگا تو ضرور بل ضرور آپ بھائی توجہ سے سماعت فرماتے رہیں اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تعالی تیسرے سپارے ہم نے مکمل کرنے ہیں خلاصۂ قرآن ان شاء اللہ تعالی اور اب انشاءاللہ شاء اذان ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں تو نماز عشاء اور نماز تراویح کے لیے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور پھر واپسی پر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بھائیوں کے اگر سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوابات دے سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں ازل اور جہاں جہاں سرکار کا اس میں مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا سمحن. اس روایت اندہ ذکر الصالحین تنظر الرحمٰ یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے پر عمل, عمل کرتے ہوئے اس کتاب میں لیے گئے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات دوسروں کو سنا کر ذکر صارقین کی برکتیں لٹوں گا یعنی پڑھوں گا بھی اور آگے جو ہے اس کو آگے ہی پھیلاؤں گا اپنے ذاتی نسخے پر اندر ضرورت خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا سوارا. یہ بھی سنت کو میں ہے کہ جب بھی ہم خود پڑھتے ہیں تو اہم جو ہے وہ مدنی پھولوں پر جو ہے انڈر لائن کر لیتے ہیں کہ جب بعد میں ضرورت پیش آئے گی تو فوراً جو ہے وہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی اس پر مطلب یہ ایک اور جو لفظ ہے نا مہندی یا تاپرواز یہ بھی مطلب خیر خواہی ہے کئی कै ایسے اسلام بھائی جن کے بال مطلب عمر گزرنے پر سفید ہو جاتے ہیں تو وہ مطلب مہندی کا استعمال کریں اور اس کی فضیلت بھی الحمد